وا من و شاب شبی بلّہ وہ اس کے اس دن اور مجھے پچاس ہزار روپئے اللہ کی, کی جزائیں اور جلدی ہم چل رہا ہے سرکار والا سفار جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم لم ہے اس میں اجدہے ہیں اجدہ کسے کہتے ہیں بڑے سام کو ہر اجدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانی گئی لمبائی ایک مہینے کی مسافت جتنی ہے جب وہ اجدہا بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں ستر سال تک جوش مارتا رہے اللہ کی پنا پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ تمام کے تمام اجدہ اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے اللہ کی پنا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جب الحزن غم کی وادی اس میں بچھو ہیں ہر بچھو کالے خچر کی طرح ہے اس کے ستر ڈنک ہیں ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے. جب یہ سیاہ بچھو جو خچر کی طرح بڑے بڑے ہوں گے بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو بے نمازی کے جسم میں زہر سرائیت کر جائے گا اور اس زہر کی حرارت گرمی تپش ہزار سال تک بے نمازی محسوس کرے گا پھر بے نمازی کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا اور اس کی شرم گاہ سے پیپ بہے گی اور تمام جہنمی اس پر لانت بھیجتے ہوں گے اللہ جتنی من النار. الہی نم آزاد کر دے میں دا میں مل جنی یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرتی کا یا ارحم تو وہ اسلامی بھائی جو رمضان میں نماز شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کے رخصت ہوتے ہی ان کی بھی رخصتی ہو جاتی مسجدوں سے اور پھر استفر اللہ مسجد کی طرف آتے نہیں تو نماز شروع کر دیتے ہیں. کیسی کیسی جہنم کی وادیاں جس میں سانپ بھرے ہوئے بڑے بڑے اشتے بڑے بڑے بچھو بھرے ہوئے یہ منتظر ہیں بے نمازیوں کو اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دن میں ایک بار فجر کی نماز پڑھ لے تو نمازی بن گئے ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ لیا نمازی بن گئے یا رمضان میں نماز پڑھ لی جم... ہم نمازی بن گئے نہیں نمازی وہ ہے جو پانچوں نمازیں پڑھے اور مسلسل پڑے ہر حال میں پڑے صحیح پڑے سفر میں بھی حضر میں بھی خوشی میں بھی غمی میں بھی فراغت میں بھی مصروفیت میں بھی دعوت میں بھی جہاں بھی جائے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوا کوئی معاملہ ہے چاہے شادی ہے چاہے فوتگی ہے جی ہاں امیر سننا کی آج 26 شریف ہے آپ کا یوم ولادت ہے آپ کی نماز سے محبت دیکھیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ امامت فرماتے تھے ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز کی امامت فرمائی یہ ان کے لیے ورت ہے جو فوتگی میں پریشانیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اچھا امیر سنت کی جب شادی ہوئی آپ نے شادی کے بعد جو پہلی فجر آئی آپ نے فجر کی امامت کروائی جو شادیوں میں نماز بھول جاتے ہیں غمی میں نماز بھول جاتے ہیں ان کے لیے برت ہے تو کسی حالت میں بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے امیر سنت کی نماز سے کتنی محبت ہے اللہ اکبر آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو تعظیم نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کرتے ہیں آپ تحریر سے نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی الحمد حالانکہ آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا پاکستان کے کئی شہروں میں سفر کیا مگر نماز آپ ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا اگر بیرون ملک کا سفر ہو تو جہاز میں جانا ہوتا ہے تو بکنگ کراتے وقت اس بات, بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نہ آئے اور اگر نماز کا وقت ہو مجبوراً سفر کرنا ہے تو جہاز میں بھی کھڑے ہو کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں نماز چھوڑتے نہیں لا ہو پر اور کتنے ایسے بچارے نماز میں غفلت اور سستی نہیں جاتی امیر علیہ سنت کا آپریشن ہوا نا آپ نے آپریشن کا وقت بھی وہ طے کیا کہ جس میں نماز کا وقت نہ آئے کیونکہ آپریشن سے پہلے بے کیا جاتا وہ عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپریشن ہو گیا آپ کے دونوں ہاتھ کھول دیے گئے جو بندھے ہوئے تھے تو آپ نے بے کے عالم میں ہی دونوں ہاتھ اس طرح باندھ لیے جس طرح نماز کے لیے باندھے جاتے بے ہوشی کے عالم اور بے کے عالم میں آپ چلا نہیں رہے تھے کرا نہیں تھے ہائے نہیں بلکہ آپ درو شریف پڑھ رہے تھے ذکر کر رہے تھے اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے اچانک آپ نے کسی سے پوچھا بیہوشی کے عالم میں کیا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا نہیں نماز کی اتنی فکر ہے آپریشن ہوا ہے ابھی بیہوشی کا عالم میں اور امیر نے سنت اس حالت میں بھی پوچھ رہے ہیں کیا فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو مجھے پاک کر دیا جائے انشاءاللہ شاء اللہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا آپ کو بتایا گیا کہ ابھی تو فجر کا وقت شروع ہونے میں کافی وقت ہے نماز سے محبت دیکھی ہے آپ کی اور ایک ہم ہے کہ غفلت ہی نہیں جاتی اللہ تعالی ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے۔ دی. اور دیکھیں کہ کیسی کیسی ناراضی اللہ تعالی کی بے نمازیوں سے امیر سنت کی نماز کا اہتمام اللہ اکبر آپ تین تین الارم لگاتے ہیں. اٹھنے کے لیے حالانکہ اٹھ جاتے ہیں. اب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دو دو تین تین الارم کیوں لگاتے ہیں تو ارشاد فرمایا اگر کسی کے سیل کمزور ہو گئے تو خرابی ہو گئی تو پھر مجھے نماز سے کون اٹھ... مجھے نیند سے کون اٹھائے گا میں وقت پر نماز کیسے ادا کروں گا نماز کی فکر ہے نماز کی فکر ہے سفر میں جائیں نماز کی فکریں اور جن اسلامی بھائیوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کیا انہوں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت اشراق اور چاشت کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمیں نماز سے محبت نصیب ہو جائے امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن چوروں کی ان کی شافات یہ پڑھیں انشاءاللہ پڑھنے والا نمازی بن جائے گا اور لاب کا بھلا کرے امیر علیہ سنت کی تعلیمات اور آپ کے بیانات سن سن کر لوگ نماز ہی بنیں. اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی اور نماز کے احکام بارہ سالوں پر مشتمل کتاب یہ پڑھیں آپ آپ کو پتہ چلے نماز کی اہمیت کا نماز کے مسائل کا نماز کے فرائض کا نماز کے واجبات کا نماز کی سنتوں کا نماز کے مفتیداد کا نماز کے مستحبات کا ورنہ پتا ہی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں یہ پتا نہیں ہے سورے فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہیں ابتحیات صحیح پڑھ رہے ہیں دعائے کنوت آتی ہے نہیں آتی کسی کو سنائی اللہ اکبر تو جہنم کی وہ وادی جس میں بڑے بڑے اشتہے اور خچر جیسے بچھو ہیں اللہ کی پناہ یہ ان کے لیے ہیں جو بے نمازی ہیں تو جہنم سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو اللہ تعالی سے جہنم کے مقابل پناہ مانگتا ہے تو جہنم دوزک کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا تو اس کو جہنم سے آزاد فرما دے امیر سنت اللہ اکبر اللہ والوں کے نزدیک توجہ ان کی آخرت کی طرف رہتی نگرانی شورا کے ساتھ آپ ساؤتھ افریقہ کی طرف سفر کر رہے تھے آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تو کیبن کروز سے وہ گرم پانی منگوایا گیا جیسے ہی آپ نے وہ کپ جو تھا جس میں پانی لایا گیا ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھا تو فوراً آپ کے منہ سے نکلا کہ جہنم کا پانی کیسا ہوگا لا وقت پر جہنم کا خوف اللہ والوں کو ہوتا ہے نیکیاں کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں اور ایک ہمیں گنا پر گنا کیے جاتے ہیں اور آخرت کا خوف نہیں ہے جہنم کا پانی کیسا ہوگا بھائی ہمیں کچھ اس کی جھلکیاں آپ کو پیش کرتا ہوں جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دو مکتبۃ المدینہ نے شایا کیے اس کا مطالعہ کیجیے پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کی عائد نمبر سولہ سترہ ویس قوم ترجمہ کنز ایمان اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اللہ کی پناہ اور میرے اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا جہنمیوں کے پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والے بدبو دار ہو جائیں وہ جہنم کا پانی گرم کھولتا وہ پانی کیسا ہوگا سورہ محمد پارہ چھبیس آج نمبر پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے وسکوں فکو اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پارا تیئیس سورہ سعود کی آج نمبر ستاون میں ارشاد ہوتا ہے حل کو حمیم وغساق کو ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پی اور سور نبا میں ارشاد ہوتا ہے اللہ حمی مئو و مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا پیلا سے آزاد کر دے میں فر دولا مانگتا ہوں میں فر دوس مدا خیلا ماں جہنم کا خوف امیر سنت پر کیسا تاری ہوتا ہے اس کی ایک اور جھلک سنی ارب امارات میں تھے آپ صبح صبح آپ کا پاؤں شہد کی مکھی پر پڑ گیا اور شہد کی مکھی نے آپ کے تلوے پر وہ ڈنک مارا آپ بے ہوئے اور شہد کی مکھھی جو وہ لگی تو ایک اسلامی بھائی نے وہ دوا کا اسپرے فلائگ انسیکٹ کلر جو نا وہ اٹھایا کہ اس پر وہ چھڑک کر اس کو مار دوں شہد کی مکھی کو تو امیر سنت نے اسلامی بھائی کا ہاتھ روکا فرمایا بیچاری کا قصور نہیں قصور تو میرا کہ میں نے بغیر دیکھے اس غریب پر پاؤں رکھ دیا یہ شہد کی مکھی جان بچانے کے لیے مجھے ڈنگ نہ مارتی تو اور کیا کرتی پھر پتا کیا فرمایا فرمایا شہد کی مکھی کے ڈنک میں عذاب قبر کی یاد ہے شہد کی مکھی کے ڈنک میں جہنم کی یاد ہے یہ تو مقام شکر ہے مجھے شہد کی مکھی نے کاٹا اس کی جگہ اگر کوئی بچھو ہوتا تو میں کیا کرتا اللہ حکب اللہ حکم اب غور کیجئے ہم سے شہد کی مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا شہد کی مکھی کا ڈنگ تو بہت تیز ہوگا مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں ہوتا اور گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اس اللہ جہنم میں لے جانے والے کام کیے جا رہے ہیں اگر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا جہنم میں ڈال دیا گیا وہاں کے اتنے بڑے بڑے سانپ اور اتنے بڑے بڑے بچھو چمٹ گئے تم کیا کریں گے ڈن کے ماں امیر علی سنت کا خوف جہنم اس کی ایک جھلک اور آپ کے چھوٹے بیٹے حاجی بلال انہوں نے بچپن میں کسی کنویں میں جھانکا اس کی گہرائی دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور امیر علی سنت کو بتایا کہ مجھے خوف تاری ہوا میں نے کنویں میں دیکھا تو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا دنیاوی کنویں کی گہرائی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے غور کرو جہنم کی گہرائی کس قدر ہولناک ہوگی اور پچھلے سلسلوں میں بتایا گیا کہ جہنم کے اوپر سے لے کر اس کے پینڈے تک اس کے نیچے تک سات ہزار پانچ سو سال کی مسافت ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک پتھر اس کا زوردار دھماکہ جب سنا گیا میرے اکالی سلاط و سلام نے بتایا کہ یہ پتھر کی آواز جو جہنم میں گرایا گیا جو ستر سال کے بعد جہنم کی طے میں پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نارے جہنم سے امان عطا فرما دے یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے اللہ اپنی رحمت سے ماہ رمضان کے تو فیل <تصفح> ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے اللہ یا, یا, یا مجیرتی کا یا ارحم